نوریب الادیث ہزار چوراسی ٹو زیرو ایٹ فور جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعلی کی حمد کی اور نبی پر درود پڑھا نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لیبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سخلی ہی, ہی و بارک وسلم مدنی چینل کے ناظرین قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گاڑھا قبر کی دو حالتیں یا وہ کشادہ ہوگی یا تنگ ہوگی اللہ والوں کی باتیں کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سئینا ابو موسا اشی رضی اللہ تعالی دنیا سے پردہ فرماتے وقت اپنے شہزادوں کو بلایا فرمائے قبر کھودو اسے کشادہ اور گہرا رکھنا کچھ دیر بعد انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی ہم نے قبر کھود دی اسے خوب کشادہ اور گہرا رکھا ہے حضرت سینا ابو مساش علی ردی المحت علہ نے فرمایا لہ پاک قسم قبر دو ٹھکانوں میں سے ایک ضرور بنیں گی جنت کا باغ یا جہنم کا گڑا یا تو میری قبر مجھ پر کشادہ کر دی جائے گی یہاں تک کہ ہر طرف سے چالیس چالیس گز تک وسیع ہو جائے گی پھر میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا میں اس میں اپنی ازواج محلات اور جو عزت و کرامت اللہ پاک نے میرے لیے تیار کی اس کا نظارہ کروں گا پھر میں اپنے ٹھکانے کی طرف اس طرح جاؤں گا جس طرح دنیا میں اپنے گھر کی طرف آتا ہوں پھر دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں پہنچتی رہیں گی اگر میرا ٹھکانہ دوسرا ہوا یعنی جہنم کا گڑا ہوا ہم اس سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں تو میری قبر مجھ پر تنگ کر دی جائے گی حتیہ کے نیزے کی نچلی نوک سے بھی زیادہ تنگ ہو جائے گی پھر میرے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا میں جہنم میں زنجیروں توکوں رسیوں کو دیکھوں گا پھر میں جنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف اس طرح جاؤں گا جس طرح دنیا میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہوں اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے اس کی تپیش اور گرمی پہنچتی رہے گی گورنے کا باغ ہوگی خلد کا مجریموں کی قبری دو کا گڑھا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جب مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اس سے کلام کرتی ہے اے مردے بظاہر میں تیری قبر ہوں مگر در حقیقت تیرا گھر ہوں جیسے انسان اپنے گھر میں اجنبی نہیں ہوتا خوشی و خبرم رہتا ہے تو بھی یہاں اجنبی نہیں کیونکہ تو زندگی میں مجھ پر اللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا جس سے میں خوش ہوتی تھی میری پشت پر رہ کر تو نے مجھے خوش کیا اب جب تو میرے پیٹ میں آیا ہے میں تجھے خوش کروں گی تو معلوم ہوا بندائے مومن زمین کو بھی پیارا ہوتا ہے اور نیک بندے سے ساری روئے زمین خوش رہتی ہے اور جب فاجر کافر شخص کو دفنایا جاتا ہے تو قبر اس سے کلام کرتی کیا کہتی ہے ایک کافر تو اپنے گھر سے سفر میں آیا ہے کیونکہ کافر کا گھر دنیا ہے اور مومن کا گھر آخرت لہذا مومن مر کر اپنے گھر میں جاتا ہے کافر مر کر گھر سے جاتا ہے کافر کی موت چھوٹنے کا ذریعہ ہے مومن کی موت ملنے کا ذریعہ مومن ہنستا ہوا مرتا ہے کافر روتا ہوا مرتا ہے قبر فاجر و کافر مردے سے کہتی ہے تو میری پشت پر چلنے والوں میں میرے نزدیک بدترین شخص تھا تو میری پشت پر شرک کرتا تھا کفر کرتا تھا گنا کرتا تھا جس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی تھی تو انسان کے کفر گناہ زمین کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور مدری چینل کے ناظرین یہ بھی معلوم ہوا زمین اور فرشتوں کو رب اعلی کی طرف سے سزا دینے کا اختیار ملتا ہے وہ با اختیار سزا دیتے ہیں اور یہ بھی یاد رہے بعض گناہوں کی وجہ سے گناہگار مومن پر بھی عذاب قبر ہو جاتا ہے مگر وہ عذاب عارضی ہوتا ہے کسی نیک بندے کے وہاں گزر جانے سے اس کا عذاب ٹل جاتا ہے یا زندوں کی دعاؤں سے اس کا عذاب ٹل جاتا ہے یا جمے کی برکت سے اس کا عذاب ٹل جاتا ہے یا کوئی بڑا دن آتا ہے اس کے آنے سے اس کا عذاب ختم ہو جاتا ہے مگر کافر کا عذاب دائمی ہوتا ہے فار ایور تک اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا اللہ پاک اس پر یعنی کافر پر ستر ہزار اجدہ مقرر فرما دیتا ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ پتلے سانپ جو ہے اس میں زہر زیادہ ہوتا ہے اور موٹے صاحب میں یعنی اجدہ میں زہر یا تو ہوتا ہے نہیں یا بہت ہی کم ہوتا ہے وہ سانپ اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ اس کی سانس زمین کو لگ جائے تو زمین کاشت کے قابل نہ رہے اللہ کی پناہ اللہ کی پنا تو اللہ کا عذاب اس کی پکڑ بہت سخت ہے یہ آزاد قبر کافر کو قیامت تک ہوگا محشر اور دوزہ کا عذاب جو بعد قیامت ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے تو مومن کی قبر میں مرنے کے بعد جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں جنت کی تر تازگی آتی ہے کافر کی قبر میں دوزک کی گرمی آتی ہے دوزک کی بدبو آتی ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے جنت عطا فرمائے اور ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے اپنے کرم سے امام قرطبی رحمتہ اللہ تعالی لے پیارے اکالی صلاحت و السلام کے اس فرمان قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا کے بارے میں فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ حقیقت پر معمول ہے اس سے مجازی معنی مراد نہیں مومن کی قبر سبزے سے معمور ہو جائے گی اور یہ سبزہ زمینی نباتات ہوں گے حضرت سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں اس کی تاہین ہے کہ وہ پھول ہوں گے اور بعض علماء نے یوں کہا کہ قبر کے سوالات میں مومن سے نرمی اور آسانی بڑھتی جاتی ہے اسے خوف سے امن دیا جاتا ہے بندہ مومن کی قبر تد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے تو جب کوئی عیش و راحت میں زندگی بسر کر رہا ہو تو کہا جاتا ہے فلاں تو جنت میں اور تنگی والی زندگی گزار رہا ہو تو کہا جاتا ہے فلاں جہنم میں اللہ کی پناہ گورنے کا باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دوزخ زخ کا گڑھا کھلکھلا کر ہترا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخ قبر روزانہ پکارتی وہ کیا کہتی ہے کہتی میں اجنبیت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں حضرت سینا ابو بورہی رضی اللہ تعالی ہو بیان کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو جہاں مکی مدنی سلطان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شامل ہوئے قبر کے پاس میرے اکا صلات و اسلام تشریف فرما ہوئے ارشاد فرمایا قبر روزانہ باضبان فصیح یعنی واضح طور پر پکارتی ہے اے ابن آدم تو نے مجھے کیسے بولا دیا کیا تو نہیں جانتا میں اجنبی میں اجنبیت اور وحشت کا گھر ہوں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں تنگی کا گھر ہوں مگر جس کے لیے اللہ پاک مجھے وسیع کر دے پھر ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم نے ایک دن خطبے میں ساتھ فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا خبردار قبر روزانہ تین بار کہتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں اندھیرے کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں اور حضرت سب رضی اللہ تعلن عنہ ارشاد فرماتے ہیں قبر روزانہ پانچ مرتبہ آواز دیتی ہے آدمی تو میری پیٹ پر چلتا ہے جبکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے اے آدمی تو میری پیٹ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر تو روئے گا اے آدمی تو مجھ پر حرام کھاتا ہے ان کریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے ان کریب مجھ میں غمگین ہوگا تو اپنی موت کو مقبول کر سامان چلنے کا زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے نہ, بیٹ, نہ ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے ایمان نے کام آنا ہے اللہ کی رحمت نے کام آنا ہے نماز نے کام آنا ہے روزے نے کام آنا ہے سکاط نے کام آنا ہے تلاوت نے کام آنا ہے سلا رحمی نے کام آنا ہے تلاوت نے کام آنا ہے درود و سلام نے کام آنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے کام آنا ہے اولیاء کی محبت نے کام آنا ہے پاک کی غلامی نے کام آنا ہے تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے کھلکھلا کر ہم ہنس ہیں اللہ اکبر اگر ربارہ کا ناراض ہو گیا ہماری غفلت کی وجہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے نمازوں میں غفلت کی وجہ سے فرض علوم سے دور رہنے کی وجہ سے اولاد کی دینی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے تو کہیں قبر میں رونا نہ پڑ جائے اور جو مالے حرام کھاتے اللہ کی پناہ سود کا لین دین رشوت کا لین دین لوٹ خسوٹ استغفر اللہ فراڈ جھوٹی قسمیں کیا کیا چکر بازیاں کرتے اور مال کھاتے قبر میں کیڑے کھائیں گے اور ساری وہ لذتے نکل جائیں گی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ حضرت سینہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے ابن آدم تجھے معلوم نہ تھا میں تنہائی کا گھر ہوں میں تاریکی کا گھر ہوں خوف و گھبراہٹ کا گھر ہوں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا تم میرے گرد اکڑ کر چلتا تھا اور اگر وہ مردہ بندہ مومن ہو تو اس کی قبر وسیع اور سر سبز و شاداب کر دی جاتی ہے اور اس کی روح جنت کی طرف لے جائی جاتی ہے قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار امیر نے سنت نصیحت کے مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا آخرت میں مال کا ہے کام کیا دل سے دنیا کی محبت دور کر دل نبی کے عشق سے معمور کر تو یاد رکھیے قبر ہر مردے کو دبائی گی فرما بردار کو بھی نافرمان فرمان کو بھی نافرمان فرمان کے دبانے کا انداز اور ہوگا فرما بردار کو دبانے کا انداز کچھ اور ہوگا تو کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی جو نافرمانی کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کی صورت میں قبر جہنم کا گواہ بن جائے گی اللہ کی پنا اللہ کی پناہ اللہ ہمیں ان اعمال کی بجا کی توفیق قطع فرمائے جو جنت کے باغ میں قبر کو تبدیل کرتے ہیں. حضرت سینا ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب میں ہے کہ اس کی قبر کو چار سو سال کی مسافت جتنی وسعت دی جاتی ہے یاسمین خوشبو اس کے سینے کے پاس رکھی جاتی ہے یہ بندہ مومن کے لیے نیکوں کے لیے جسے وہ سور فون جانے تک اگتا رہے گا پھر وہ روزانہ ایک یا دو مرتبہ اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے انہیں حال احوال بتاتا ہے ان کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے اگر اس کی اولاد میں سے کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اگر اس کے گھر والوں میں سے کوئی برائی میں مبتلا ہو تو صبح و شام گھر آ کر اس پر روتا ہے اور یہ سلسلہ سور پھونکے جانے تک رہے گا تو اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد ہماری راحت کا سبب بنے ان کو دینی علوم سکھائیں قرآن سکھائیں ان کو مبلغ بنائیں ان کو عالم اسلام بنائیں نیکی سکھائیں اگر ان کو گناہ سکھائے اور اللہ اور اس کے رسول کے ناراضی ہوئی تو قبر کے اندر بھی پچھتاوا ہوگا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی معافیتہ عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم